شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور میرے محبوب آپ غم ناک نہ ہوں یہ ابتدا سے حق و باطل کی ٹکر چلی آ رہی ہے البتہ ہم نے موسا کتاب تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا جیسے آج اختلاف آئے کیا منا بعض نے مانا بعض نے نہ مانا جیسے آپ کی کتاب کو بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے بالا کالم اظہار شبو شبو ہوتا ہے کہ جو نہیں مانتے ان کو رگڑا نکالیں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ پورا عذاب کب دیں گے کیا مت میں اگر یہ چیز نہ ہوتی تو جلدی رگڑا دیتا پھر مہلت بھی دیتے ہیں عذاب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اگر نہ ہوتی بات جو کہ سب سبق کر چکے ہیں تیرے رب کی طرف سے پورا عذاب کی تو البتہ معمل ان کا طے ہو جاتا اور بے شک البتہ بھی شک کے ہیں اسی عذاب سے ایسا شاخ جو مری برد میں ڈالنے والا ولہ تخوی پوقروی میرے محترا اس کی ترکیب ذرا مشکل ہے با انک اللہ لما لفی انم کر دے تو اس کے مطالعہ عرض یہ ہے کہ کلان کی تنوین ہے نا یہ بعض مذاق لے کے ہے وا نَ اللہ واحد آگے لفظ کیا ہے جی لمبا ہے نا تو لمبا کبھی بمن اللہ آتا ہے اور لمبا کبھی اور لم لمبا کس کے لیے آتا ہے نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے نہ لمبا نفی آلہ ہے نہ لمبا منعلہ ہے یہ لمبا افسل میں ہے لامن ماں لکھ لو یہ دراصل کیا ہے لامن ماں لام है ہے آگے من موصولہ ہے آگے ماں زیادہ ہے لامن ماں تو نون کو میم کر کے میم کو میم کے ادام کر دیا لمبا بن گیا یہ بات سمجھ لمبا سر میں کیا ہے لا من ما لام کیا ہے تاکید دیا من کیا ہے موصولا اس کے بعد ما کیا ہے زائدہ لا گینا یہ لام تاکی دیا ہے سمجھے اب ذرا غور فرمائیں اور بے شک سب کے سب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 ان کو رب تیرا جزا آمال ان کے اعمال تزا آما سمجھا ہے یہ مشکل ایتیں ہوتی ہیں ہم نے کافی دن جوست کر کے بعد ان کے معنی نکالے ہیں ان نہ ہوا یا پاس کبھی پست تک امکب مردہ اصول کامیابی اصول کامیابی اے میرے ماں بو آپ نے ان کو بہت سمجھایا ضدی لوگ نہیں مانتے تو آپ اپنا کام کریں آپ اپنا کام کریں اس کو لے کر بس ڈٹ جا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے تو تو استقامت پہ رہنا ہے یا نہیں آہ. فرق کچھ آئے نہ جس کے آزم و استقلال میں یہ ہے استقامت فرق کچھ آئے نہ جس کے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 بس خدا کے ساتھ اندو میں بھی مسکراتا ہی رہے زیر خنجر بھی پیا میں حق سناتا ہی رہے ایسے بنو گے بنو پیشتر. یہ ہے استقامت ڈٹ جا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے تو اس کامیابی نہ بھرے منتابا ماں کا اے من منتابا کا اص پڑے گا کس کے اوپر کہ ضمیر کے اوپر اص پڑے گا اے فسطم کا ضمیر ڈاٹ جا تو بھی اور وہ لو جو تاب ما کا جنہوں نے رجوع کیا تیرے ساتھ اللہ کی طرف آگے سمجھ ڈاٹ جا تو بھی اور وہ لو جنہوں نے کہا کیا رجوع کیا تیرے ساتھ اللہ کی طرف بلا تت نمبر دو اور ٹیڑھے نہیں بننا دو مانے ہاں ہیں نہ چلو ضیاتی نہ کرو ان نہ ہوگی ماتا منیر بلا ترکن کتنے جی اور نہ جھکو تم طرف ظالم ہو کے بس پہنچے گی تم کو نہ بعض لوگ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں نا نہ دو اور نہ ہوگا واسطے تمہارے سوائے اللہ کے کوئی کارزاد پھر نہ طرف نمبر کتنی اور قائم کر تو نماز کو دن کے دو طرفوں کے اندر اور رات کی گھڑیاں بھائی دن کے دو طرف کہ ہیں دوپہر سے پہلے کون سی نماز ہے صرف فجر کی نماز ہے دوپہر سے پہلے ٹھیک ہے نا اور دوپہر کے بعد کون سی نماز ہے ظہر اور اسر یہ تین نمازیں آ گئی نا تارف نہار اور مغربی کی شاخ اس کے اندر آ گئی منا اللہ رات کی گھڑی کے اندر یوں مانا کرتے ہیں پانچ نمازیں لیکن حافظ ابن کثیر کی جو تحقیق ہے نا وہ کہتا ہے کہ صورت ہے مکی تو مکے کے اندر ابتداء تین نمازیں فرض تھی کیا تحجد بھی فرض تھے پہلے اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز بھی فرض تھی تین نمازیں فرض تھیں اب آ کے و طرف نہار ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ دن کی دو طرفوں کی نمازیں کون سی ہیں ایک پجر کی دوسری کا عصر کی دو طرفے اور زولافم نل کیا ہو گیا تحجب یہ تین نمازیں پھارتی. پھر تھی پھر تحجب منسوخ ہوا ٹھیک ہے نا تو دو کے ساتھ اور تین ملا گئی کتنی ہو ہوگئی پھر پانچ نمازیں ابن کثیر کی تعی یہی ہے ان الحسنات یوز السیات بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو آپ گھروں سے چل کے آئے ہیں سارا دن قرآن پاک پڑھتے ہیں نیک کام کر رہے ہیں نا تو الحمد آپ کے سیرہ گناہ خود بخود مٹ رہے ہیں کبیرہ توبہ سے معاف ہوتا ہے حقوق والی بھی ادا کرنے سے معاف ہوتا ہے لیکن سیرا گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں سے چاہے توبہ نہ کرو نیکی کرو شویرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے کبیرہ توبہ سے زال یہ نصیحت ہے واسطے یاد کرنے ہو بس بیر یہ نمبر کتنے ہے جی پانچ صبر کر دولہ نہیں ضائع کرتا میں صاحب کا پلا سارا اہل کتاب کے علماء کا شتوا اہل کتاب کے علماء کا شتوا فرمایا اہل کتاب کے جو علماء تھے نا وہ حق نہیں بیان کرتے تھے بدا ہی حق کو کیا کرتے تھے چھپاتے تھے فرمایا کاش کے وہ لوگ حق بیان کرتے تو لوگ کافی ہدایت پہ آ جاتے عذاب سے بچ جاتے لیکن انہوں نے نہ کی آپ بھی غرق ہوئے عذاب کے اندر قوم بھی غرب تھوڑے آدمی تھے ان میں سے جو حق پہ قائم رہے اور وہ حق بیان کرتے رہے نہیں کرتے تھوڑے آدمی سے شکوا ان کا مطلب گزری وہ کون سی جماعت ہے اہل کتاب بکیات صاحب فاضل کے نہ کا صاحب فاضل کے جو کہ روکتے کس سے فساد فی العرض سے روکنے والے نہ تھے امر بالمعروف نئے نئے ممکن ہی کرتے تھے ہاں مگر تھوڑے تھے ان لوگوں سے جن کو نجات دی ہم سے لیکن تاب ہو گئے ظالم ان چیزوں کے جو عیش دیے گئے بھی ان پہ ظالم کس کے اندر رہ گئے تعیش کے اندر عیش پرستی کے اندر اور تھے وہ مجرم اب مان سمجھ آ علماء اہل کتاب کا شکوہ ہے کہ اکثر نے تبلیغ نہیں کی تھوڑوں نے کی وہ کان کا کا اور نہیں رابطے رہتا کہ ہلاک کرے بستیوں کو بے ظلم زبردستی واہل ہا مسروں درا حل کے اصلاح کرنے والے ہوں ایسے نہیں خرابیاں کرتے ہیں تو حلاق ہوتے ہیں ولاشا رب و کا الناس حکمت تکوینی برائے اختلاف یہ بھی نظم و میں پڑھا ہے آخر میں حکمت تکوینی برائے اختلاف یہ تکوینی حکمت ہے شریعت میں تو یہ ہے کہ سب نیک ایک بن جاؤ لیکن اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تکوینی حکمتیں ہی ہیں وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں سمجھے جی ہاں گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے اختلاف ہے تو زی بیٹھا پھا جہاد ہو رہے ہیں ہتھیار بن رہے ہیں تیارے جڑے کر رہے ہیں کوئی شہید ہو رہے ہیں کوئی غازی بن رہے ہیں وہی اختلاف سے رونق ہے یا نہیں ہے آپ اندازہ کرو اختلاف نہ تو ہی ہو تو رونق نہ ہوتی اللہ نے زمین میں رونق تو دے دی ہے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 اور پورا ہوگی بات رب تیرے کی ضرور پر کروں گا جہنم کو جنوں سے لوگوں صاحب سے وہی اللہ نے جہنم کو پہلے دن سے بنایا نہیں تو کیوں بنایا یہ دلیل تھی اس بات کی کہ کافر ہوں گے اختلاف ہوگا وہ کل کا حکمت ذکر قصص پہلے بھی تھی حکمت ذکر اب بھی ہے, ہے موسوم رسول جار مجرور مطالعے کا صفت یہ کیا بن گئی اس کی صفت بن گئی من امبا رسول کلن من امبائر اصول یہ موصول صفات بنے مبدل من ہو مال و سب بھی فادا کا یہ بن جائے گا بدل مبدل من ہو بدل بن کے یہ پھر مفہول بنے گا نہ کا کس کا بھئی کلن ہے نا مبدل مین ہو کہ نہ کا مفول بن جائے گا اب مانا سنو جی کلن سب خبریں من امبائے رسول جو کہ ہونے والی ہیں رسولوں کی خبروں سے ماں نصبے تو یعنی وہ خبریں کہ مضبوط کرتے ہم بس ان کے دل تیرے کو نہ یہ خبریں بیان کرتے ہم تیرے پار من آ سمجھ کیا یاد کریں سنو وہ لاحوی ترکیب کا کو بے پاسوں کہ نہ مل سکے کا ایسی ناوی ترکیب تمہیں ملتی ہے اور جگہ ٹھیک ہے تفسیریں پڑھا رہے ہیں ہمارے بزرگ سب پڑھا رہے ہیں لیکن یہ خود کرے جو میں کرتا ہوں ناحوی ترکیب ہے یہ کہیں نہیں ہے یہ میرا اپنا خاص ذوق ہے تو آپ ایک دفعہ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کلن موصوف من امپائر رسول جار جان میں گمنا صفت موصوف صفت مبدل من ہو مان سب پہ تو فادہ کا گم لے گا بدل مبدل مینو بدل مل کے محول مقدم نقصوں کا معنی یہ ہوگا کہ تمام خبریں جو کہ ہونے والی ہیں رسولوں کی خبروں سے یعنی وہ خبریں کہ مضبوط کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ تیرے دل کو یہ خبریں نقص والا ہے کا آپ کے اوپر کیا کرتے ہیں بیان کر رہے ہیں اور آگ اچھا جی یہ میں نے کیا لکھوایا تھا حکمت ذکر کے ساتھ لکھا ہے نا تو ذکر کے ساز کی حکمتوں میں سے پہلی حکمت ہے تسلی یہ تسلی ہے نا نصبت بھی فادت حکمت اول کیا ہے جی تسلی کو اور دوسری حکمت کیا ہے جا کفی حاضل حق حکمت نمبر دو آ تیرے پاس بیچ این کے حق حق بھی واضح ہو گیا نمبر دو موضلت نصیحت بھی آ گئی نمبر کتنی تین حکمت بذکرا حکمت نمبر چار اور یاد دہان یا مومنین کے لئے با بل زاجر لکھو اور قید واسطے ان لوگوں کے جو نئی ایمان لاتے عمل کرو اپنے ٹھکانوں پہ یہ زاجر بھی ہے مورزانہ جواب بھی ہے مورزانہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں اور انتظار کو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں بال اللہ خیب السلموات وعارف میرے محترم دعوے کتنی تھے جی؟ اتنے چار دعوے تھے وہ چاروں دعووں کا یادہ ہے آخر میں چاروں دعووں کا یاد آل غیب خاص اللہ کے لیے غیب آسمانوں کا زمینوں کا اور طرف اس کے لوٹ آئے جائیں گے معاملات سارے کہ کس دعوے کا یادہ ہے وہ حسر علم الغیب کتنا دعوی تھا اور دوسرا پہلے ہی تھا دوسرا تھا یہ دوسرے دعوے کا یادہ فابد ہو یہ کس کا ہے پہلے دعوی کا ادا کیوں کہ پکار عبادت ہے بتوقع یہ تیسرے دعوے کا ادا ہے کیا کہ تبلیغ خوب کرو بہادری کے ساتھ کسی سے ڈرو نہیں تیسرے دعوے وہ مارب کا بھی غاف یہ چوتھے دعوے کی یاد ہے جو معن زدی ہے نا اللہ ان کے اعمال سے غاف پھیلنی ضرور ان کو جوتے لگیں گے سلاح ملے گے